والله يعلم وانك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعمل ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطب على قلوبهم فهم لا يفقعون. صدق الله العظيم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 اللہم تحضر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الزیاء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما دخت الصدور آمین یا رب العالمين سورة المنافقون کے سلسلے بعد درس کے ضمن میں پہلی تمہیدی بات گزشتہ نشست میں سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اور سورت الجمہ سورہ سبق، سورت الجمہ کی آخری آیت آپس میں مربوط ہے انٹر لنکڈ ہے یا انٹر لاکڈ ہے اب دوسری بات نوٹ کیجئے کہ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کا اصل تعلق سورہ صف سے اس لیے کہ سورج صف کے مدامین کا پھر ایک اجمالی جائزہ اپنے سامنے لے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بے غلب دین رسول بل خدا ددین کنڈی بڑوں کرے حل خوش نے اس کے لیے اہل ایمان کو زوردار دعوت اس مقصد کے حصول کے لیے اس کی تکمیل کے لیے تن من دن لگا دو تب ہی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کے امیدوار کو سکتے ہو تنجی کم اندیم تو رسول <سؤال> اب نوٹ اس سورہ مبارکہ کے مذابین میں اگر یہ کرتے ہو جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کرتے ہو تو چار وادے نمبر ایک مغفرت اور جنت یکسل نقم دنوبت وم جناتن تجریب نہ دھار و, و مسا کے اور اس کے بارے میں فرمایا زا نکل فارماضی اصل کامیابی بڑی کامیابی تو یہ ہے دوسرا واقعہ نصرت اور فتح لیکن اس کے بارے میں عروان ہے وہ اخرا تو ایک دوسری شے جو تمہیں بہت پسند ہے نسل من اللہ و فخر القریم اس کا بھی وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چومنا چاہتی ہے چاہتی تیسرا وعدہ اگر یہ کام کرتے ہو تو اتنا اونچا مقام حاصل ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پاؤ یادین عام کو انصار اللہ کما خالا مر الین من انصاری گنگا اللہ کا مددگار مخلوق خالق کی مددگار اللہ کے رسول کے مددگار اور چوتھا وعدہ یہ جہاد اگر قتال کے درجے تک پہنچ گئے اور تم ثابت قدم رہے جو بلند ترین روحانی منزل ہو سکتی ہے محبوبیت رب انقب النظیرات رفی سبھی لہی سفن کا نو بنیادوں مخصوص کرتے ہو تو یہ چار وادے اگر اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہو گریز اور پسپائی کا راستہ اختیار کرتے ہو پہلوت ہی کرتے ہو اعراض کرتے ہو تو سن لو جہنم سے چھٹکارہ پانے کی امید بھی امیدیں موقع یادین عامل حل کم تجارت تنجی کو مناظام یہ کرو گے تو نجات ملے گی عذابِ نمبر دو پھر گویا کہ تم مماثل ہو جاؤ گے یہود کے چار آیتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا یہود کا کہ ان کا کردار کیا تھا گویا کہ پھر تم تیار رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مغزوب علیہ قرار پاؤ گے جیسے زور علیہ دلت ہوا مسکرت ہوا من اللہ یہی تمہاری جو ہے یہی حال تمہارا ہو جائے گا اگر اس نقش قدم پر چلے اور تیسری بات یہ کہ یہ معاملہ پھر در حقیقت قول اور عمل کے تضاد کا ہے لما تقول المالا کا قانون قبرا بخت الد اللہ تقولمالا کا فنون چنانچہ یہی قول و عمل کا تضاد ہے کہ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس پر جامع ترین صورت جو ہے جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ صورت المناف تو واقعہ یہ ہے کہ مضامین کا جہاں تک تعلق ہے سورہ صف کے ساتھ بہت گہرا ربط اور تعلق سورت المنافقون کا ہے اس لیے کہ نفاق اصل میں نام ہی اس کا ہے کہ جہاد و قتال اور اقامت دین کے جد و جہد کے تقاضوں سے انسان گریز کا راستہ اختیار کرے اسے پہچاننے کے بعد پہچانا ہی نہیں یہ دوسری بات ہو جائے گی بالکل پھر وہ غافلین جیسا کہ میں کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں آپ بالین کہے غافلین کہے ملحدین کہے زندی کر جو چاہے کہے لیکن نفاق کا معاملہ اسی پر آئے گا کہ جس نے اس فرض کو پہچانا پہچان کر اس کی طرف نبے کہتے ہوئے پیش قدمی کی پھر آزمائشوں سے تکالیف سے اور مختلف تتاجوں سے گھبرا کر پیچھے طلب ہٹایا اب یہ ہے اصل میں دفاع تبدیلی مدامین میں تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کا بھی تجزیہ کر لیجیے اور اس تجزیے میں میں معد خواہ ہوں کہ میں الفاظ جو ہیں میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ مرض کی بڑی ہوئی شکل ہے اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں کہ ٹی بی کی تین سٹیجز کی طرح اس استفاق کی بھی تین سٹیجز ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ اس کی ابتدائی شکل کو قرآن نے مرض سے ثابت کیا فی قلوب ہی مرم فضاد اللہ مرم تو یہ کہ اس میں تین حصے اس سورہ مبارکہ کے آپ کر لیں پہلی تین آیات یہ گویا کہ ایٹیالوجی اور پیتھالوجی اس مرض کا سبب کیا ہے اور اس میں اصل میں پیتھالوجی کیا ہوتی ہے نظام کے اندر کیا فساد رونما ہو جاتا ہے جس کو کہ ہم جو آواز ہیں جسمانی اس میں ہم یہ کہیں گے جسمانی نظام میں فزیولوجی میں کہاں فرل واقع ہوا ہے کون سی پیتھولوجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ مرض پیدا ہوا تو ایتھیاولوجی یعنی سبب اور پیتھولوجی یہ پہلی تین آیات میں اس کے بعد دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اور یہ سمپٹمیٹولوجی اس کی علامات کیا ہیں اس کے مذاہب کیا ہیں ہر برس کی تشخیص کے زمین میں آپ کو معلوم ہے کہ سمٹمس علامات جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں پھر یہ کہ ان سمٹمس کے حوالے ہی سے پتا چلتا ہے کہ اب برس کون سی اسٹیج میں ہے ابتدائی سٹیج ہے آخری سٹیج ہے کون سی ہے اور آخری تین آیات کے جو سورت الجمعہ کی طرح یہ دوسرا رکو اس صورت کا بھی تین آیات پر مشتمل ہے جیسے سورہ جمعہ کا اس کو آپ سمجھیے کہ وہ ہے ٹریٹمنٹ پر مبنی علاج اور علاج کی بھی دو قسمیں ہیں دنیا میں معروف پر یعنی وہ تدابیر کہ جس سے اس مرض کی چھوت لگنے سے بچا جا سکے اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے یہ پیونٹو ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا اس مرض کی چھوت لگ گئی ہو اس کی انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر یہ کہ اس کے اضادے کے لیے اس کے مداوع کے لیے اس کے معالجے کے لیے کیا قدامت اختیار کی جائے واقعہ یہ ہے کہ میں جب اس اعتبار سے غور کرتا ہوں تو کل گیارہ آیات میں اس مہلک مرض تباہ کل مرض کے یہ تینوں حصے اس کی ایٹیالوجی اور پیتھولوجی پہلے حصے میں اس کی علامات اور اس میں پھر کیا تدریجی اتفاق ہوتا ہے اس کا اور اس کی پھر کیا پروگنوسس ہے شفا پانے کی کتنی امید ہے کس مرحلے پر آ کر پروگنوس جو ہے وہ بہت ہی پور ہو جاتا ہے کہ بہت ہی بیڈ پروگنوسس یا کوئی توقع نہیں ہے کہ اضالا ہو سکے برس کا اور تیسرے حصے میں ٹریٹمنٹ اب آئیے اللہ کا نام دے کر ہم پہلی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں کل منافقور اے نبی جب آئے آپ کی خدمت میں منافق کالو نش و کل اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اس مقام پر ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ شہادت جو ہے وہ بالعموم حلف کے معنی میں آتی ہے بلکہ ہم اقسام القرآن پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سورہ قیامہ کے ضمن میں کہ قسموں کا اصل فائدہ شہادت ہوتی ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی مراد کیا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ صحیح یا جو وعدہ میں کر رہا ہوں اللہ پر گواہ ہے اللہ شہید بیننا و ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے قسم کا فائدہ بھی یہی تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے اور حلفیا بیان کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں دوسری بات جو یہاں پر بہت زیادہ قابل توجہ قابل غور ہے کہ تقابل کیجئے کہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دو ایمانیات کا تذکرہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ یقول بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا یومل آخر وہاں ایمان بسالت کا ذکر ہی نہیں اور یہاں صرف ایمان میں رسالت کا ذکر ہے راجا کل منافک نقل رسول اللہ جب آئے آپ کے پاس منافق اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں ہم حلفیا بیان کرتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس میں کیا فرق اور تقابل یہ کیوں ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے پہلی بات تو یہ سمجھیے یہ حقیقت ایمان پر جو مفصل لیکچرز میں دے چکا ہوں یہ دو سال قبل کے غالب المحاضرات تھے ہمارے تو ان پہ میں, میں نے واضح کیا ہے کہ ایمانیات ثناثہ میں سے فطحی اور قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسول نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بالرسول بھی اسی کی فراح ہے ایمان بال بھی اسی کی شاخ ہے عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انسان کی زندگی پر عمل اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بال آخرہ ہے آخرت کے بعض پرس کا احساس ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا لیکن فکری اعتبار سے قانونی اعتبار سے دستوری اعتبار سے اصل ایمان ایمان تو رسول رسول کو مانتے ہو تو مسلمان ہو اگر رسول کو نہیں مانتے ہو تو مسلمان نہیں ہو چاہے تم مکمل اور اعلیٰ ترین مباحم ہو تو کی اعلی ترین سطح پر فائز ہو چاہے تم آخرت کو مانتے ہو ریزرویشن کو مانتے ہو رسول کو نہیں مانتے تو ایمان نہیں ہو. اس اعتبار سے جب وہاں پر تذکرہ کیا گیا شروع میں چونکہ ابھی وہ ابتدائی سٹیج تھی اور انہیں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ وہ رسول پر ایمان کو نمایاں کرے وہ یہ کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں جی اللہ کو بھی مانتے ہیں توہید پر بھی ہم کاربند ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں ان دونوں ایمانیات کا تذکرہ کیا لیکن دل کا جو چوٹ تھا اسے وہاں چھپا لیا ایمان میں نسارت کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ ابتدائی اسٹیج ہے ممن اللہ سے من یقول ومنا بلاہ یوم آخر ببا ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر حالانکہ وہ مومن نہیں وہاں پر ان کا دعوی ایمان رسول پر اس کا تذکرہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اس چور کو اس مرض کو چھپایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی ان کا پردہ فاش نہیں کیا لیکن رفتہ رفتہ جیسے تدریجاً بات بڑھتی گئی معلومات کہ اصل روگ تو رسول پر ایمان کی کمی ہے یہاں ہے جہاں پانی مر رہا ہے جسے آپ کہتے ہیں اصل محاورے کے اندر پانی یہاں مر رہا ہے کہ وہ رسول کی اتار سے گریز کرنا چاہتے ہیں ان کا جیسا کہ دعویٰ ہم پڑھ چکے ہیں کیوں نہیں آیت اتر جاتی اگر اللہ کا واقعی حکم یہی ہے تو آیت محکم آ جائے اور قرآن میں حکم آ جائے بس ہر چشم تسلیم کریں گے لیکن یہ کہ آپ کی بات نہ اللہ تم کیسے ہو جائے گی مان لینے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں سب سے بڑا فتنا آج مسلمانوں میں جو ہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے اس لیے کہ ساری گرفت جو قائم ہوتی ہے انسان پر اور سارا شکنجہ جو جس میں انسان کسا جاتا ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول کے حوالے سے ورنہ قرآن مجید کی آپ من مانی تعبیرات کرتے چلے جائیے موم کی ناک کی طرح اسے جدھر چاہے بول لیجیے واحد اللہ بے ہی کثیر و یادی بے حدیث اور سنت جو ہے وہ جمع دیتی ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں سلو کبا رہے ورنہ کوشش کہہ سکتا تھا صاحب میں اپنے طور پر سیدا بھی کر لیتا ہوں رکو بھی کر لیتا ہوں آخر قرآن میں کہاں پانچ نمازوں کا استراک فکر ہے کہاں لکھا ہے؟, ہے چار رکھتے ہیں دوہر کی اور چار ہے عصر کی, کی اور دو ہے فجر کی اور تین ہے مغرب کہیں نہیں ہے وہ جو چاہتے منمانی تعمیر کرتے ہیں. یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں اہل قرآن ہو منکرین سنت ہو ان سب کے یہاں نماز تک کے بارے میں جو ہے تو ڈبالوم کتنی آرام موجود بس ذرا کے اوپر دھیان لگا لو اللہ کے ساتھ نماز ہوئے. تو اصل میں جو شکنجہ جو آتا ہے انسان پر وہ سنت کے ذریعے سے اور اسی کی در حقیقت آج کے دور کا یہ اگر اسے آپ نفاق سے قابل کریں لیکن میں نے تورس کیا ہے وضاحت کے ساتھ اسے آپ گمراہی کہیں گے زلالت کہیں گے نفاق میں لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی اصل سبب کیا ہے ایمان بن رسول کی کمی اور رسول کی اطاعت جو ہے شخصا اس سے اعراض تو یہاں جو ہے خاص طور پر اسے نمایاں کیا گیا کیونکہ اب یہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان منوانے کے لیے اپنا آخری ایڑی چوٹی کا زور سر کرنا پڑ رہا ہے انہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کالو رش و امن کا رسول اللہ یاد کروں کا رسول بڑا پیارا انداز ہے اللہ خوب جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے رسول ہیں بلکہ میں تو ترجمانی کیا کرتا ہوں اس کی ان الفاظ میں اللہ سے بڑھ اس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان اللہ یسن و امل منافقین اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ ہے اب دیکھیے یہ جھوٹ کی ایک عجیب قسم سامنے آئی ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اس بات کا کہنے والا جھوٹا ہے یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے قول الحق ہے اوریدا دہیل بات یہ اور یہ چیزیں آپ کو باڑھا نظر آئیں گی بسا اوقات انسان سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نیت جو ہے اس کی اس سچی بات کے کہنے میں نیت اس کی جو ہے غلط ہے تو قول الحق حق اور تو یہ حق ہے اپنی جگہ پر دوست ہے صحیح ہے ارین بل باتل لیکن کہنے والے کی نیت اور اس کا ارادہ جو ہے جس کا قصد وہ کر رہا ہے وہ باطل ہے ظاہر بات ہے یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کی کوئی باطنی بصیرت ہو کہ جس کی بنا پر کسی شخص کے بارے میں وہ یہ کہہ سکے لیکن یہ کہ اس کی ایک مثال یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ میں کس قدر روشن ایک بڑی حقیقت ہے جس کا یہ بیان کر رہے ہیں سب صحیح بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں وہ یقین والی کیفیت جو ہے اب باقی نہیں رہی کسی درجے میں انہیں اگر وہ ایمان حاصل بھی ہوا تھا تو اب ان کا تدریجن جو ہے جو تنزل ان کا ہوا ہے اس کے بنا پر اب وہ یقین ان کے اندر موجود نہیں ہے اب اگر یہ دعوی ایمان کا کر رہے ہیں تو جھوٹے ہے اور یہی سے ایک بات اور آپ نے نوٹ کر لی کہ نفاق کے ذمن میں سب سے پہلی شہر جھوٹ ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا بن ہم عذاب العلیم بیما کانو <يَجزِبُون> اصل جو ہے اگر ایک لفظ میں آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں گے تو کس میں وہ دونوں حدیثیں جس میں نفاق عملی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے جو نفاق کی علامات ہیں اس میں ادا حد کا یہ پہلی پہلا وقف یہ جب بولے دھو بولے یہاں پر بھی پہلی آیت جو ہے اس میں جو لفظ آیا ہے بلّہ یشر منافقین اللہ کا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے اب آگے اتخذوا اتفو جنتا جنت عن الصبیر اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ایمان یمین کی جمع ہے یمین قسم کو کہتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے فصدو عن انصبیر اللہ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سواد دال دال سب سد سد یا سدو سد یہ دونوں معنی دیتا ہے فیل لازم بھی اور فیل متعدی بھی خود رک جانا یہ بھی اس کا مفہوم ہے ترجمہ ہے اور دوسرے کو روک دینا یہ بھی اس کا مفہوم ہے سد المسجد الحرام وہ یہ تھا کہ جو قریش کا یہ طرز عمل تھا کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو وہ صد ہے اس معنی میں کہ وہ روک رہے ہیں دوسروں کو اور یہاں صد کیا ہے رک گئے ہیں عن فسد الصبیل اب اس کو نوٹ کیجئے سبیل اللہ کس چیز سے رکے نماز پڑھنے سے وہ نہیں رکے روزہ رکھنے سے نہیں روکے روکے ہیں جہاد سے شبیر اللہ سے بلکہ وہ کہتے تھے نمازیں پڑھوا لو جتنی بھی اگر یہ حالت وہ بھی آ جاتی ہے آخری اسٹیج پر کہ جبکہ نماز پر بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اللہ بہم کسالا کسل کے ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھ پڑھنے لیکن بہرحال منافع اعظم جو تھا عبداللہ ابن ابئی وہ پہلی سب میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا سف اول کا نمازی تھا اور جمعے کے روز تو سب سے پہلے وہ سامنے آتا تھا کیونکہ تھار نہیں سے خندن یہ اور گویا کہ مدینہ کا بےتاج بادشاہ تھا بلکہ بےتاج کیا تاج کی اس کے لیے تیار ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ الرشیف لے آئے اور اس کے سارے خواب جو ہے بادشاہت کے وہ بکھر کر رہ گئے تو وہ شخص پہلے اپنی چودراہٹ کے ادھار کے لیے سامنے آ کر کہتا تھا مسلمانوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے ان کی بات خبر سے سنو حالانکہ نے کٹر منافع تو نماز روغے کا مسئلہ رہتا مسئلہ تھا اللہ کی راہ جہاں تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنےری وہ تپتی راہ جیت سے کہ حضرت کاب ابن مالک جیسے مومن نے صادق کو بھی ان کے نس میں روک لیا اور وہ دامن پکڑے چھاؤں گھنیری کہ ابھی ذرا گھر کے آرام اور عیش سے فائدہ اٹھاؤ اس سائے میں رہو تیزی سے دوڑ کر حضور کے ساتھ مل لینا وہ تو چل رہے تیس ہزار کا لشکر لے کر چلیں گے تو بہت ہی سست رفتار کے ساتھ لشکر آگے بڑھے گا لیکن ایک روز اچانک یہ حقیقت الکشیف ہو گئی کہ اب تو چاہے کتنا ہی تیز میں چلوں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا لہذا بس آج صاحب ڈھیلے پڑ گئے تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ تو فرمایا تخد ایمان ہوں جن انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور یہاں نوٹ کیجئے جیسے ہم کہتے ہیں دو دھاری تلوار یہ تلوار جو ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی, رہی ہے اسی طرح ان کی یہ قسمیں جو ہیں یہ دو طرفہ ڈھال تھیں ایک طرف ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے معذرت کے لیے اللہ کی قسم ہے خدا گواہ ہے میری مجبوری ہے میرا یہ مسئلہ ہے فلاں جو ہے اچانک میں تو بالکل تیار تھا میں نے ساد و سامان فراہم کر لیا تھا میں نے تو اونٹنی بھی جو ہے وہ فراہم کر لی تھی اور میں نے رات راہ کا اہتمام کیا کروں اچانک جو ہے یہ بتا پڑی ہے میں نہیں جا سکتا تو گویا کہ ایک طرف تو قسمیں کھا کے اس کو ڈھال بنایا معذرت کے لیے اور دوسری طرف جب جب آپ ہوتی ہے تو قصبے کھائیں جیسے کہ غزم تبوب سے واپس جب اردو تشریف لائے اب آپ نے ایک ایک کو بلا کر جو ہے جواب طلبی کی تو وہاں پر جو ہے ڈھال بنا لیا اپنی قسموں کو یہی بات حضرت کام ابن مالک نے فرمائی تھی حضور کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے اور میں بھی چرم زبانی سے کام لے کر جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو آپ کے معاوضے سے بچا سکتا لیکن یہ کہ قیامت کے دن میں کیسے بچوں گا میں صاف اقرار کرتا ہوں اتنے پیارے الفاظ ہیں میں صاف تسٹیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا اور جتنا غنی اس زمانے میں تھا اتنا غنی کبھی نہیں رہا کوئی کمی نہیں تھی میرے پاس نہ زاد راہ کی کوئی کمی تھی اور نہ میرے پاس سواری کی کوئی کمی تھی بہترین میرے پاس سواری موجود تھی لیکن میرے نفس نے مجھے اس طور سے وہ جو, جو ہے دھوکہ دیا اور اس طریقے سے ڈھیرا کر دیا تو یہ بات ہے کہ جو صاحب ایمان تھے اس کو اس طریقے سے اقرار کر رہا ہے اور جو وہ منافع وہ اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رہا ہوں اتخدو ایمان عن جلم فسدیل پھر میں نوٹ کر آ رہا ہوں کہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے اور سبیر اللہ کیا جہاد فی سبیل للہ قتال فی سبیل للہ انفاق فی سبیل للہ فی سبیل کا لفظ ہمیشہ پرانے مجید میں اسی مفہوم کے لیے آتا اقامت دین کی جد و جہد دعوت دین کی مسائل غلبہ دین کی جد و جوہد. انقلاب اسلامی کے لیے کوشش اور نظام خلافت برپا کرنے کے لیے جدوجہ یہی ایسی سبیل اللہ تو رکے ہیں اپنی قسموں کی وجہ سے اور دیکھیے نوٹ کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جھوٹ پہلی آیت میں لفظ جھوٹ آ گیا دوسری سٹیج جھوٹی قسمیں ایمان جن تقدب اللہ ہن ساما کانو یا ملون یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپنے حق میں کیسے کانٹے بو رہے ہیں اپنا مستقبل اپنی اودی زندگی اپنی آخمت کی زندگی کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں یہاں تو بچ گئے جھوٹی قسمیں کھا کر چاہے وہ معدو کی شکل میں تھی اور چاہے بعد میں آ کر جب جواب طلبی کی گئی ہے تو پھر وہاں جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا بچ گئے لیکن حقیقت میں بچے نہیں ہیں برباد ہو گئے تباہ ہو گئے الا فل فطنت یہ تو اس آزمائش کے اندر ناکام ہو چکے ناکام و نامراد ہو چکے اب آئیے تیسری آیت پر جو اس کی عظیم ترین اور پیتھالوجی جو ہے در حقیقت وہ اس کی یہیں پر آ رہی ہے یہ سب کے بارے میں ایک آیت میں نے نوٹ کی تھی آیت نمبر 61 ہے سورہ نصا کی وزاطی رسول راط المنافین کا تو سدود یہاں پر جیسے یہاں پر آیا ہے خود رک جانے کے لیے کہ جب ان